ہم ان شاء اللہ صورت البقرا میں سے کچھ آیات پڑھیں گے شروع میں سے اور اگر وقت ہوا تو آخری آیات اور دو بھی جب کوئی آیا تو جی سورت البار سے نکل جائے آخر سے بلکہ ساڑھے پانچ شروع سے نعمان صاحب آئے ہوئے آئے نماز ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یاد سے کسی کو یاد رہے تو انہیں بتا رہے مجھے مل کر دیں الحمدللہ رب العالمین وسلات وسلام محمد علیم شیفان بسم اللہ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 اللہ کی حمد و ثنا کے بعد چونکہ رمضان کی آمد آمد ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق تع فرمائے آمین یہ قرآن کا مہینہ ہے عموماً غلامہ مفسرین پندرہ شعبان کے بعد قرآن ہی کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور سب کچھ چھوڑ کر قرآن کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں سرحد میں یہ مبارک طریقہ بہت جگہ احناف میں بھی اور خلطی لوگوں میں بھی رائج ہے الحمدللہ اس قدر وہاں پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو قرآن کے اندر شبق بخشا ہے سننے کا سمجھنے کا عمل کرنے کا کہ ایک ایک درس میں ڈھائی ڈھائی تین تین ہزار افراد شامل ہوتے ہیں جن میں کثیر طلاب بھی ہوتے ہیں تو صورت البقرا ڈھائی پارے پر مشتمل بہت بڑی سورت ہے قرآن کی اور عظیم علمان ہے اور بہت بڑا مرتبہ اس کا مسلم اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم نے فرمایا تھا اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ اس میں قرآن کو پڑھو کیونکہ تقرا کہ وہ گھر جس میں سورت البقرہ تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا اس کے بعد فرمایا کہ سورت البقرہ اور سورہ آل عمران تلاوت کرو کہ روز محشر یہ دونوں صاحبان کا کام کریں گی اس شخص کے لیے جو ان کا اہل تھا یہ لفظ اہل کے لفظ حدیث کے بہت اہل وہی ہے حق کا تلاوت ہی قرآن کو پڑھتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے ابن عباس سے تفصیل ربی اللہ تعالی علوما یت حق کا اس کی پیروی کرتے ہیں جیسے پیروی کرنے کا حق علاوہ اور اس کے بعد اس پر عمل کا نہ ارادہ ہونا نہ کوشش ہونا یہ تو معذ اللہ اصل و اسی طرح ہے کہ کوئی اپنے باپ کے حکم پر لبئی کہے وہ کہے مجھے پانی پلاؤ اور بہت ہی خوبصورت آواز میں دوبارہ یہ کہتا چلا جائے مجھے پانی پلاؤ اور اس پر پانی نہ پلائے اگر حکم نہیں مانے گا تو کیا فائدہ ہے قرآن ہمارے لیے زندگی کا نظام حیات ہے اجتماعی معاملات میں بھی انفرادی میں بھی رہنما ہے اللہ کی کتاب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں بہرحال لوٹ کر جانا ہے اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے تو اس دن جس دن اللہ کی مدد کے ہم شدید محتاج ہوں گے کوئی دنیا کے اسباب ہمارے ساتھ نہ ہوں گے اس دن صورت البقار اور سورہ عال عمران انسان کے کام آئے گی اور یہ سایہ کریں گی اور اللہ کے سامنے پڑنے والے کی جو اہل ہوگا ان کا وکالت کریں گی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دو صورتوں پر استطاعت نہیں رکھتا جادوگر یعنی نہ تو وہ ان کو کبھی حف کر سکتا ہے ان کے معنی پر کبھی عامل ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ ایک کفر کا کام کر رہا ہے اور نہ یہ بھی مفہوم لیا مفسرین نے کہ جادوگر صورت اللہ یعنی یہ دو صورتیں پڑھنے والے شخص اس کے اہل کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس فضیلت کے ساتھ اور دوسری وہ فضیلتیں جو اس کے احکامات کو سمجھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں رکھی ہیں اللہ رب العزت کے قرآن کی اس سورا مبارکہ کو ہم ہلاوت کرتے اس کی پہلی آیات سے اور اگر س سکا وقت میں ساتھ دیا تو آخری دعا سے ورنہ انشاءاللہ شاء اللہ دعا الف نام غروف مقاط اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اگر معاذ اللہ اصطفر نعوذ باللہ یہ یوں ہی جیسے کہ اکثر طاہر کاہن اور مختلف قسم کے جو لوگ ہیں بھٹکے ہوئے وہ عجیب و غریب بے معنی کلام بولتے معذلّہ اصطف صرح اگر اس طرح کے الفاظ ہوتے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہ تھا کہ جس وقت اربوں کی فصاحت چوٹی پر پہنچی ہوئی بلاغت اور ان کا زبان پر فخر ان کے ہاں ایسے ایسے شعرا اور ادیب تھے کہ جن کی مثال پھر دوبارہ نہیں ملتی اور یہاں تک کہ مفسرین کرام اور ہمارے علماء متقدمین یہ بھی پہلے لوگوں کے اشعار سے اور ان کے کلام سے استدلال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عربی زبان کے نقطہ نظر سے کسی بات کو اشکارا کرنے کے لیے کھولنے کے لیے تو اس ادب کے زمانے میں اس فصاحت کی چوٹی پر جب قوم ہو معاذ اللہ اصطف اللہ ناؤ زب اللہ ثما نو زب اللہ یوں ہی ایک مجزوب کی بڑکڑا السلام دین کہہ دیا جائے تو آ کہہ دیا جائے تو یقیناً اسی سے قرآن کی تقدیر ہو جاتی اور وہ طوفان اٹھا لیتے یقیناً ان الفاظ میں وہ معذاتی قوت کی کہ دشمنوں کو بالکل مجال نہیں ہوئی کہ وہ زبان کھول سکے وہ آجز ہوئے ان الفاظ کی ترتیب سے ان کے تلفظ سے اور ان کے معنی کے ادراک سے مگر اس کا روب اور اس کا جلال کیونکہ رب عض الجلال و کی نازل کردہ کلام کی اس قدر تھا اور ایسے وہ گنگ تھے کہ آپ پوری جاہریت کو چھان لیں کوئی بھی شخص اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پپتیاں کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے بڑی خوبصورت بات ایک شخص نے کی تھی ایک فتیج نے کہ آئشہ صدی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح سات سال اور رخصتی نو سال کی عمر میں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ تمہیں بہت تکلیف ہے اور تم اس پر طوفان اٹھاتے ہو کفار کے پیچھے لگتے کفار سے متاثر ہو کر جبکہ وہاں پر معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اس کثرت سے تھے کہ ان کے پاس تو ایسی بات کا ہاتھ میں آنا ایک مال غنیمت وہ تو اس کو اٹھا کر ایک بتنگڑ بناتے ان میں سے تو کسی کو اعتراض نہیں معلوم ہوا کہ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوا جو فطرت سے ہٹا ہوا کسی بھی اعتبار سے اخلاقی طور پر معذلہ اختر صلی اللہ گرا ہوا کام ہو یا غلط کام ہو یقیناً عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ بالغہ تھی اور اپنے خامد کی طرف ان کی رخصتی کی گئی تھی جو انتہائی خوبصورت اور جوان تھے اس لیے کفوار کو جرات نہ ہوئی کہ اس معاملہ میں کچھ بھی کہہ سکے جبکہ یہ لوگ جو ہے ایک طوفان اٹھائے ہوئے اور حدیث بخاری پر صرف ٹان کرنے کے لیے اور اس سے ہمیں محروم کرنے کے لیے تاکہ ہم صرف قرآن پر رہ جائیں اور جب ہم قرآن پر رہ جائیں تو پھر یہ اپنی اپلی موشافیوں سے ہمیں اسلام پر ہی نہ چھوڑے ظال کتاب لا بفی ظال کا وہ ہے مگر یہاں پر یہ مراد لیا جاتا ہے کبھی عربی اسلوب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لارئی وفیق جس میں کوئی شک نہیں ہر قسم کے جنون اور شکوک سے یہ پاک ہے لا یس امتحر اس کا مضول اس حال میں ہوا ہے کہ سوائے پاکیزہ کے اسے کسی نے نہیں چھو پرشتے جو کا توں جبرایل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اسے لے کر آئے ہیں اور اس میں قطعی طور پر کوئی آمیزش نہیں ہے اس لیے یہ خالص ہے اور اس میں ریپ کا کوئی بھی شگاف باقی نہیں ہے کہ شک کیا جائے اور اس کے حقائق ہو کر رہنے والے ہیں اور ہر روز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ ایک ایسی اپنے منہ سے بولتی ہوئی کتاب ہے جس کی شہادت کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے سدل مل یہ رہنما ہے متقیوں کے لیے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے امن ایمان و عمل یہ سلف صالحین کے ہاں ثابت شدہ ہے کہ وہ ایمان جو عمل سے خالی ہو ایمان نہیں ہے متقین وہی ہے مستقی کی سادہ صفت یہ ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے یہ زبان کے اعتبار سے بھی ہے اور آغا کے اعتبار سے بھی ہے اور اس کی بنیاد دل میں اس ایمان پر ہے جس کو اللہ کے سوا نہیں جانتا ہے جب یہ حقیقتاً جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس شخص کے اقوال اور اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے ہم اس کی پہچان کر لیتے باطن اللہ کے حوالے تو متقی اگر آدمی ہو جائے گا تو اسے اللہ تعالی راستہ دکھائے گا میں یک تقیلہ جو اللہ سے ڈر گیا اور اس کی زندگی کی پالیسی اس کے اقدام مہم معاملات میں زبردست کے معاملات انسان کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں جیسے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کی نگہداشت کا معاملہ ہے اس کی تعلیم کا معاملہ ہے پھر اس کے نکاح کا معاملہ ہے پھر اس کے روزگار پر چڑھنے کا معاملہ ہے پھر بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے وغیرہ اور اس طرح صلح اور جنگ ہے اجتماعی طور پر انفرادی طور پر دوستی اور دشمنی کا معاملہ ہے یہ سب سے اہم ہے اگر دوست اچھے بنا لیے تو کامیاب ہے دوست برے بنا لیے تو ناکام ہے یہ سب تقوی کے ساتھ اگر کرے گا تو یقیناً یک تقل جو اللہ سے ڈر گیا یا جو اللہ اس کے کیسے بھی مسائب اور مشکلات ہو؟ کیسے بھی مطالبات ہوں کس طرح کی بھی محتاجی ہو یا جو اللہ اللہ نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا وہ یار رقوم یا قطب اور اسے وہاں سے اپنا رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ تھا یہ اللہ کا انعام اور بشارت ہے تاکہ اس کے تبکل کا پودا اور شناور درخت بن جائے اس کو وہاں سے ملے جہاں سے گمان دینا تھا وہ اللہ پر یقین میں اور اضافہ کر لے تو یہ قرآن صرف متقین کو فائدہ دیتا ہے بعض مفسرین نے یہ مثال بھی دیا سیدھی کہ دوائی جتنی مرضی کھاتے چلے جاؤ اگر کوئی شخص بہترین دوائی استعمال کرتا ہے مگر بیماری پیدا کرنے والی غذا اس کو بالکل نہیں چھوڑتا ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا اس کو نہیں چھوڑتا تو اس کی حالت ناقابل دید ہوگی اور یہ مرے گا بری طرح اور اس کی دوائیاں جو ہیں وہ اس پر لوہا کنا ہوں گی اور یہ شخص جو ہے یہ دوائی کو بدنام کرنے والا ہوگا کسی طرح سے وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر نہ شرک سے پرہیز کرتا ہے نہ بداخت سے پرہیز کرتا ہے نہ کفر سے پرہیز کرتا ہے نہ کافروں کو دشمن بنانے سے پرہیز کرتا ہے منافقوں کو بداتوں کو تو پھر تو اس کا انجام برباد ہے اللہ وہ لوگ یوکمین بالغ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں <يُنفِقُوش> یہ غیب پر ایمان کی قیمت ہے ساری اور نماز کو قائم کرتے اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے کسی شکل میں بھی ہو وہ دنیا کے اخباب جتنے بھی ہیں اور ذہانت اور علم ہر ایک چیز کو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو یہ غیب پر ایمان اس وقت نصیب ہوگا جب آدمی تدبر و تفکر کرے گا اور ظاہر میں جو نشانیاں کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہیں اور اس کے اپنے اندر موجود ہیں ان پر غور و فوض کرتے ہوئے یہ ایمان جب لے آئے گا اللہ پر تو پھر اللہ تبارک و مطالعہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی نبوت کی نشانی ہے ان کو دیکھنے کے بعد نبی ماننے کے بعد پھر غیب سے جو بھی شریعت آئے گی غیر سے جو بھی احکامات آئیں گے جو بھی حقائق بیان ہوں گے جیسے محشر میں جمع کیا جانا میزان کا قائم ہونا جنت اور جہنم کا ہونا ملائکہ کا ہونا اللہ کا عرش پر اختوا کرنا اللہ کا آسمان دنیا پر پچھلی رات میں نزول کرنا ہمیشہ اہل ایمان کی فتح کے لیے بشارت دینا پھر یہ سب غیر باتیں مانتا ہے جب یہ تدبر کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہوئے گر پڑتا ہے اور کہتا ہے پوری کائنات گواہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا حکمرانی کسی کی نہیں اور تیرے سوا یہاں چال کسی کی نہیں رہی اور تو ہی پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی مجھے مار دے گا جب چاہے گا اور میں تیرے ہاتھ میں ہوں معذم تھی یا حکم تیرے میرے بارے میں تیرا حکم ہو گزرا عدل سی یا کذا اور تیری قضا تیری ہر ایک جو ہے فیصلے کی بات وہ عادل پر مبنی ہے رحمت پر اور حکمت پر مبنی ہے یہ ایمان بلغیب تب نصیب ہوتا ہے جب کہ آفاق اور انفس میں جو دلائل ہیں ہمارے ارد گرد دکھتے ہوئے کہ کتنی آیات ہیں یم رون علیحا جن سے ہر روز گزرتے غور نہیں کرتے ایک شخص صبح بس کھڑا ہو کر طلوع پر غور کرے وہ مومن ہو جائے گا غروب پر غور کرے مومن ہو جائے گا وہ چاند کی منازل پر غور کرے تو ایمان اسے نصیب ہوگا وہ خشکی اور تری پر غور کرے تو ایمان سے بہرور ہوگا اگر وہ زمین کے گول ہونے پر اور پھر بچھونا بننے پر غور کرے تو ایمان الحمدللہ اس کے لیے کچھ مشکل نہ رہے گا ولہ جینا یو مین بیما ان ضلع علئی ون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل ہوا ہے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ ولیبی وسلم فدا و, و وما و من ظلم قبل جو سے پہلے نازل ہوا انبیاء اور اصول پر علیہ وسلط وسلام وبل آفرت اور آخرت پر وہ پختہ یقین رکھنے والے کیونکہ یہود اور نسارا بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس پر تو ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا وہ نق اور اس سے کفر کرتے جو اس کے علاوہ نازن ہوا یہ جو تعصب ہے ان میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ایمان کی بنیاد اللہ رب العزت پر ایمان لانا سوچ سمجھ کر یہ ایمان کوئی ایک گروہ کا ایمان نہیں ہے بلکہ یہ وہ ایمان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا فطرت ہے یعنی رجال کو انہوں نے پہچانا دین سے دین کو رجال سے نہیں پہچانا جنہوں نے دین کو رجال سے پہچانا کہ یہ رجال جو ہیں ہمارے یہ اسلام والے اور جب ان رجال کے خلاف کوئی بات آ گئی تو وہ اس بات کے انکاری ہوئے ہاں وہ اللہ کی طرف سے ہو اہل ایمان نے رجال کو دین کی بنیاد پر پہچانا جب دین کو پہچان دیا تو ہم بیا اور رسول کو پہچان دیا مطلق میں جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے اب جو اس کی بگڑی ہوئی شکل سامنے آئی تو انہوں نے تو اس کو بھی اللہ کے رسول کی بات مانی اس کے خلاف تھی نبی کی بات علیہ سلاط و سلام لہذا کہا کہ اس نبی کو تو نبی نہیں مان سکتے کیونکہ تو ہمارے پہلے نبیوں کی تقسیب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دین انہوں نے اپنے خیال میں بنا لیا تھا اسی لیے نُحلیہ علیہ و سلام کی قوم نے کہا تذم ولا سہ و نفرا کہ دیکھو اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا ود سباح یوس یوک نفر کو نہ چھوڑنا نوح کو چھوڑ دو کیونکہ نوح جو تعلیمات لے کر آئے الہ سلاسلام ود سباح یوس یوک نسر طالح نیک لوگ ہمبیا علی مسلط و السلام کے راستے پر چلنے والے ہو گزرے تھے قوم لوگ میں مگر ان کے ساتھ جھوٹ لگا کر انہوں نے جو ان کا راستہ مشہور کر دیا تھا وہ راستہ تو حق سچ تھا ہی نہیں تو یہ ان اپنے بزرگوں کے احسان کی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں بھی ان کی قطعی طور پر کسی اعتبار سے مخالفت برداشت نہ کرتے تھے آج بھی یہی بات کہ لوگ مولویوں اور درویشوں سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ اگر مولویوں اور درویشوں کا وہ راستہ نہ بھی ہو واقعی وہ صالحین ہو گزرے ہو ان کی کتابوں میں کسی نے جھوٹ داخل کر دیا ہو کہ یہ صرف ان کی کتاب میں ہونے کی وجہ سے اللہ کی کتاب میں آئی ہوئی بات کا انکار کرتے اہل ایمان میں یہ صفت نہیں وہ رجال کو پہچانتے ہیں دین سے دین کو رجال سے نہیں پہچانتے یہ بہت بڑا فرق ہدم میں رب بھی نہیں ہوئی یہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہی پر ہیں اور یہی لوگ پلاح پانے والے ہیں جو یہ کر لیں اللہ انہیں نور میں چلاتا ہے یا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ نو بھی اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ کم کی فلنگ میں اپنی رحمت سے تمہیں دگنا دگنا دے کر اور فرمائے جو القم نورن تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا روشنی تم شون بھی بکر رہی ایک روشنی مل جاتی ہے جو شخص حقیقی ایمان لاتا ہے اور یہ ایمان جو ظاہر میں بکھرے ہوئے اخباب ہے ایمان لانے کے نشانیاں اللہ کی ان کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے غیب پر اور اس کے بعد اس پر جم جاتا ہے اس کو اللہ روشنی دیتا ہے اس کے لیے کوئی دکھ دکھ نہیں کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے ہر مصیبت میں اس کے لیے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نکال کر اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں اب دوسرا گروہ آیا انتہائی الٹ گروہ ان اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سواؤن علیہن برابر ہے ان پر ام لا کیا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اللہ سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کر لیا اور اللہ نے ان کو ایمان سے روک دیا وہ میں جس کو اللہ گمراہ کر دے فلاح دیا تو اس کو پھر رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں و میں اللہ اور جس کو اللہ رہنمائی کر دے فلا و اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اللہ ہمیں ان میں سے کرے ہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر ان کی سماعت پر اللہ تعالیٰ نے مورے کر دی ہے مہر کر دی ہے یہ رام دہ قرار دیے گئے اعلی اب سوری اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں حقائق کو نہیں دیکھ سکتے مادی پیمانوں سے ہر چیز کو ناپتے ہیں روحانی پیمانے ختم ہو گئے ایمانی پیمانے ختم ہو گئے ہمارے ایک استاد تھے وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے اپنی بصیرت اور ایمانی بصیرت یہ اس اسفراہ ہمیں سمجھانے کے لیے انہوں نے اختیار کی وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوہ کا بچہ قتل ہو گیا بیوہ رو رہی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہی بس ایک آسرہ تھا بوڑھی ماں بھی ابھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے وہ بھی رو رو کر کہہ رہے کہ ظالم تجھے کیا ملا ہماری خدمت کرتا تھا آدمی بھی بڑا سوال ہے لوگ قریب سے گزرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے قاتل کو چڑیا گھر میں جانوروں کے آگے ڈال دو وہ الٹا لٹکا دو یا چوک میں دس دن لٹکا رہے اس نے کہا اس لیے کہ اس کا گنا اور جرم مادی پیمانوں میں ناپا جا سکتا ہے لوگوں کو نظر آتا ہے جرم ہوا کوئی بھی ایک روح ایسا نہیں ہے انسانوں میں سے جو اس کو ظلم نہ کہے اللہ یہ کہ جو بالکل ہی فطرت مسق کر چکا ہو ہر فطرت پر کسی قدر قائم انسان کہے گا انتہائی ظلم ہے واقعی سزا ملنی چاہیے تو کہتا ہے اس کے برعکس ایک انسان جو بہت شریف آدمی مالنے کے لیے بھی ابر رحمت ہے وہ ننگے پاؤں نکلتا ہے علی اجمری کی قبر کی طرح اور پاؤں میں کوئی چیز چپ بھی جائے تو اسے بھی اس راستے میں برداشت کرتا ہے اور وہاں پر جا کر ہاتھ جوڑ کر بابا کو منت کرتا ہے کہ میرے گھر میں برکت دے میرے رشت میں برکت دے اللہ کو کہہ تیری سنتا ہے موڑتا نہیں میری سنتا نہیں تو یہ شرک کرتا ہے یہ کیسے غلط ہے عقلی پیمانے اسے ناپ نہیں سکتے جب تک ایمانی پیمانے نہ ہوں اصل وہ عقل جو ایمانی بصیرت اللہ نے دی پیدائش کے اندر انسان کو فطرت اس کے چراغ کو جب تک مسح نہیں کر چکا تو یہ نہیں پہچان سکتا تو عقلی بصیرت والے نہیں پہچان سکتے ان کے لیے رشاوا ہے پردہ ہے والذ العیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو اللہ نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے نہ کرے آمین اللہ ہمیں پہلوں میں سے کر دے آمیر وامین اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے میں ایک کی بطور مثال بیان کی پھر ایک گروہ بیان کیا ایک ایسا گروہ ہے جن کے ایک شخص کی مثال یہ ہے یعنی اسی پر سارا گروہ موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر لیکن وہ مؤمن نہیں ہے وہ کافر ہے جن کے دل میں کفر ہے باطن میں اور ظاہر میں ایمان ہے یو اللہ و لدین یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو اپنے خیال میں وما خدا اللہ وما شرون نہیں یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے اور یہ شعور نہیں رکھتے اس کا بد نصیب سی قلوب ان کے دلوں میں مرض ہے فضاد الله مردا تو اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا کیا اللہ بھی مرض بڑھاتا ہے نہیں اللہ تو الرحمن الرحیم ہے کس وقت کسی کی مرض بڑھاتا ہے جو خود اپنے لیے بربادی کا انتظام کرے باخلا و تغنا وکز ربل حسنا جس نے بخل کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اور وہ اللہ سے بے پرواہ ہو گیا پرواہی کو نہیں اللہ کون ہے اور مجھے کہاں جانا ہے کس نے پیدا کیا ہے میں کس کا پیدا کیا ہوا اور کس کا غلام ہوں اور کس کے قبضے میں ہوں دن اور رات اور کون مجھے گھٹاتا اور بڑھاتا ہے اور کون ہے جو میں موت کی طرف مجھے سفر کروا رہا ہے پروائی کو نہیں وقت وہ قبضہ ببل حسنا بھلائی آئی اسے جی دی جٹلا دیا فاسا نو یس ہم اس کے لیے تنگی کو آسان بنا دیتے ہیں. یعنی برائیاں اور سیاحت اس کے لیے اچھی ہو جاتی ہیں زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے سجا دیے اب ان کو برے اعمال میں خیر نظر آتی اس نے برے اعمال چھوڑے صرف چھوڑا کفر چھوڑا مرزئی سے مسلمان ہوا ڈاکٹر شفیق الرحمان کی تبلیغ کے ذریعے اب نماز پڑھتا ہے کہتا ہے جب نماز پڑھتا ہوں تو آفات میں گھیر لیا جاتا ہوں بربادیاں ہی بربادیاں ہر طرف سے مجھے نظر آتی جب نماز چھوڑتا ہوں چین اور سکون سے مزے کی زندگی بسر کرتا ہوں اس کا علاج مجھے بتاؤ اس کا علاج تمہیں کیا بتائیں یقیناً ت نے کوئی ایسی خرابی کی ہے کہ رحمان تیرے ساتھ خطرناک ہے اور کوئی وجہ نہیں ورنا نماز میں تو سکون ہے تو اللہ کا بارک بتا اور ماتا ہے کہ یہ بھی لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیے والا مذاب العلیم اور ان کے لیے درد ناک عذاب دماغ کانو یک کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ کس پکار کو جھوٹ بول کر مٹا چکے ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کو فطرتی طور پر اللہ کافر پیدا کرے احادیث صحیح موجود ہیں قرآن کی آیات فطرت اللہ ہلتی فتح علیہ اللہ کی فطرت جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا یہ انہوں نے اس فطرت کو مسخ کیا اور اس کے خلاف کے لیے جھوٹ بولا اور کہا تو کوئی فطرت نہیں کبھی بھی ہمیں تو خیال نہیں آیا کہ اسلام سچا ہے پتا نہیں تم کیا کہتے ہو محاذ اللہ تخت اللہ جاتے آج کے کفار کہہ رہے کہ اللہ کو بلاؤ اگر تمہارا مددگار ہے تو کیوں نہیں بلاتے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہمارا مددگار ہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے ساتھ ہے کبھی تو تمہیں مارتے ہیں اور تم مار کھاتے جیلوں میں مصیبتوں میں گرے ہوئے مسلمانوں کو یہ یتنہ دے رہے ہیں آج بھی وہ بے شمار اس کے راوی ہے وزا جب ان سے کہا جاتا ہے لا تف سی دل زمین فساد نہ مچاؤ کالو تو یہ جواب دیتے ان مسلم ہون. اصلاح تو کرتے ہی صرف ہمیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے پر عضا پیلا جب ان سے کہا جاتا ہے آمین ایمان لے کما منس جس طرح لوگ ایمان لائے اس سے مراد کا ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین کالو تو یہ جواب دیتے ہیں انو مینو کیا ہم ایمان لائے کما سفا جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے جو عقل سے آ رہی ہے خبردار الا ایک ملتار ملتار ملتار جو ہے یہ کان کھول دینے کے لیے ہے اور ادراک میں آدمی کو پوری طرح سے کامل کرنے کے لیے اللہ خبردار اس کے سوا کچھ نہیں کہ انا ہوم ہوم المفتون ان کے بعد ہم آئے تو حسر کے لیے وہی فسادی ہے ولا قلعہ یش لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم فساد میں جا رہے ولا قلعہ یش سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے فطرت کے چراغ کو بجا دیا اب انہیں حق کو باطل کے اندر تمیز کرنے کی جو اللہ تعالی نے صلاحیت دی تھی وہ چھین لی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ ہے جیسے کہ ختم اللہ اللہ کلو بھیم جیسے کہ منافقین کے بارے میں کہا غالی کبھی انامن یہ ایمان لائے تھے منافق ثم کا پھر انہوں نے کف کیا پھٹو گیا اللہ کلو بھیم فہم اب دنوں پر مور ہو گئی اب سمجھ نہیں آتی تو اس اعتبار سے جہالت ان کے لیے کوئی عذر نہیں انہوں نے یہ معنی دین ہے یہ سوچ سمجھ کر سفر پر ڈک جانے والے ظاہر تو وہ ہے جو کہ خصلت خیر سے متفق متفق ہو جس میں بھلائی کی خصلت موجود ہو اور وہ کوشاں ہو بھلائی کو سمجھنے کے لیے مگر اسے تو سمجھانے والا نہ ملا ہو کوئی دلال بتانے والا نہ ملا ہو یہ جاہل نہیں ہے عقیلا رحم جب کہا جائے ایمان لا ہو تو کہتے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں اللہ خبردار یہی ہے ہم وحا یہی بیوقوف ہے احمد ہے بلا کلّہ یا جانتے نہیں ہے کہ یہ احمق احمد ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہے لمن ہم اسد راج کے ساتھ انہیں پکڑتے ہیں اور وہاں سے پکڑ ہوتی ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا یعنی ڈھیل دیتے ہیں نوملی لہوم ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں ان نقیدی متی ہماری پکڑ بڑی سخت ہے یہ ڈھیل مل رہی ہے اور یہ ڈھیل کو سمجھ رہے ہیں دلیل بنا رہے ہیں کہ مادھی پیمانے جب ہمارے پاس ہی ہیں دنیا میں چل ہماری رہی ہے ہماری رفت چلتی ہے اور ہم یہاں تک کہتے ہیں بش نے کہا یا میرے ساتھ یا میرے مخالف درمیان کی بات میں نہیں جانتا کالا یا سفید درمیان میں سلیٹی کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ نہیں میں اسے اپنا دشمن قرار دوں گا کتنا تکبر ہے اور وہ کہتے ہیں اتنی قوت جو ہمیں اللہ نے دی ہے یہ راضی ہے ہم سے تو تب ہی دی ہے. یہی مشرقین مکہ کہتے تھے اور لوگوں کو قائم کرنے کے لیے ابو جہل نے کیا کہا تھا ان کانا الحق اگر یہ سچ ہے جو محمد لائح دین صلی اللہ علیہ وسعد وسلم اور یہ سچا نبی ہے تو اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں دردناک عذاب دے ہم سردار ہمارے گھر میں دانے ہمارے گھر میں جانور ہمارے گھر میں خادم ہم تو دنیا کے بادشاہ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے جیسے آبدیا نے یہ کہا تھا جب تائف میں سفر کر کے گئے کہ تیرے پاس سواری بھی نہیں ہے اور تو خود اتنی مشقت سے آیا ہے میں نہیں گمان کرتا کہ تُو سکھا نبی ہے اللہ نے تجھے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں دی اور مو جزات کا تانا دیتے تھے کہ تیرے لیے سونے کے کنگن ہو تیرے لیے باغات ہو فرشتے گواہیاں دے آسمان پر سیڑھی لگا وہاں سے کتاب لا کر ہمیں دکھا ایسی ایسی کٹ بجتیاں کرتے جس کی کوئی انتہا نہیں بلکہ طویف میں خبیص نے تو یہ کہہ دیا اگر تو سچا نبی ہے تو میں اس لیے تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ نہ ہو کہ میں جٹلا کر برباد ہو جاؤں اور اگر تو جھوٹا ہے تو اس قابل کی تیرے ساتھ بات کی جائے کس قدر خباست ہے کس قدر غلیظ سیاست ہے تو صفحا کہنا ہمیشہ مجاہدین کو موحدین کو دعب کو یہ پرانی ریت ہے جو ایمان بالغیب پر شریعت کی روشنی میں چلتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو بے وقوف نظر آتے ہیں. مند وہ نظر آتے جو سمجھوتا کرتے ہیں. ایک عقل مند کو ہم نے دیکھا ان کے عقل مند کو یہ تو توصیف الرحمن اللہ رب العزت نے اس کا بہت اجرتے ڈاکٹر کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے ایک سیڈی تیار کی ہے انٹرنیٹ سے جیو والوں نے یہ سارے کا سارا جو ہے قصہ انٹرنیٹ پر دیا وہاں سے لے کر انہوں نے اپنی کومنٹری ساتھ اپنے جتنے بھی اس پر دلائل ہیں اور اس پر جو بھی شرائط طور پر نقد ہو سکتا ہے اس کے ساتھ سی تیار کی ہے یہ تہ قادری کی اس نے میں نے میں پادریوں کو بلایا عیسائیوں کو بلایا اور وہاں کھل پر کھل کر ان کے ساتھ بھائی چارے کا اعتراف کیا اور کہا کچھ لوگ ہیں جو بلیور ہیں دنیا میں کچھ ہے نان بلیور تو کا مطلب خود کرتا ہے نان بلیورس کا کرتا ہے بلیورس کا جان بوجھ کر نہیں کرتا نان بلیورس کا مطلب کفار بلیورس کا مطلب کیا ہوا ہے کفار کے مقابلے میں موملی تو کہتا ہے کہ یہودی عیسائی اور مسلمان یہ سارے بلیورس ہیں یہ کفار نہیں ہیں اور پھر ان کے ساتھ موم بتیاں جلاتا ہے کرسمس کے دن وہ بھی جلاتے ہیں یہ بھی موم بتی جلاتا ہے پھر پادری اور یہ اور دو اور عیسائی یا ایک آج مسلمان دو مسلمان دو عیسائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے پھر کیک کاٹتے پھر تالیاں بجاتے اور میوزک بج رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مسیح ہی میرے بھائی ہیں اور مسیح بھی کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بڑا پیارا آدمی ہے اور یہ چونکہ کانوینٹ سکول میں پڑا ہوا ہے بچپن سے عیسائی سکول میں اس لیے عیسائیوں کے ساتھ شروع سے سا ہی اس کو بڑا پیار ہے اور آج تک عیسائی اسکول میں ڈاکٹر صاحب علی کے وزی پہنچ رہے ہیں یہ لوگ ہمیشہ مشرقین کے اور کفار کے یار ہوا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور وہ کہتا ہے اگر ایسے ڈاکٹر طاہر القادری جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے اس جیسے اور علماء ہو تو یقینا پاکستان امن کا گہارا بن جائے رائزہ لق النا آ من وہی بات جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں کو کالو آ کہتے ہیں ہم ایمان لائے سیاح جب اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں قالو انام کم تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نحن بس ہم تو سوائے جھٹا کرنے والوں کے اور کچھ بھی ان کا تو ہم ریکارڈ لگاتے ان کو بس کہہ دو تم جا کر ان کو کہہ دو کہ ہم یہود و نسارا کے دشمن ہیں ہم مجاہدین سے محبت کرتے ہیں دیکھو تمہیں چائے بھی پلائیں گے تمہارے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھیں ہوں کم وقت وہ تو ایمان کی وجہ سے شخص سے محبت کرنے لگ گئے اور یہ اس کا ریکارڈ لگا رہے کہ بس ان سے کام نکلوانا ہے تو جا کر تم یہود نسارت اور مرتدین کو مرتب کہہ دو اور بس تم یہ کہہ دو کہ کمال ہے ماشاءاللہ جہاد کی برکات سے توحید سمجھ آ گئی یہ ہو گیا دیکھو کس طرح تم پر فریشتہ ہوگا بیوقو بنانا کچھ مشکل کام نکال لو اور پھر اپنے داؤ پر آ جاؤ او واہ تہذیب اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اللہ ہمیشہ اللہ استحزا ابتدا نہیں کرتا یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کہ جو اللہ اور اس کی آیات اور اس کے نیک بندوں کا استحدا کرے تمخر اڑائے اللہ اس کا تمخر اڑاتا ہے وہ توغانی یا مہود اب اللہ ان کا کس طرح تمخر اڑاتا ہے اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ اپنی توغیانی میں اپنی کفر اور سرکشی میں تم بھاگتے رہو اور دوڑتے رہو جو مرضی کرو ہم نے تمہیں مہلت دے دی اس مہلت کو یہ دلیل بنا لیتے اپنے حق ہونے پر اور اللہ کی پکڑ یک بیک آتی بغ تکن الادی نشتر وہ دلالت ابل ہدا یہ وہ بد نصیب ہے جنہوں نے دلالت کو گمراہی کو خرید لیا ہدا کے بدلے ہدایت کے بدلے فما بھی حق پارہ ان کی تجارت کچھ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوئی وما قانو محسدین اور وہ ہدایت یاد بھی نہیں ہے یہ وہ منافقین ہیں جو بد نصیب کفر میں داخل ہو گئے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ماصال الحم کا دورا ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی فلمّا ما جب آگ نے اس کے اردا گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور اچک کر لے گیا فِي ظلمات اللہ سرون اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا من من عمجن فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ یہ اب نہ تو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ کبھی نہ لوٹیں گے حق کی طرف یہ منافقین کی دو قسموں کی مثالیں دی ہیں یہ پہلی قسم ہے اس کے بعد دوسری قسم کی مثال ہے اسی پر ہم اتفاق کریں گے انشاءاللہ یہ مثال یہ دی ہے کہ جنگل میں اکثر عربوں کے سفر ہوتے تھے اور وہاں پر آگ جلا کر اپنے لیے آلہؤ کے ساتھ روشنی پیدا کرنا اور پھر اپنے ٹھہراؤ کا بندوبست کرنا کھانا وانا پکانا اپنی ضروریات زندگی یا اگر سردی ہو تو آگ سینکنا تو اس کی مثال منافق بد نصیب کی جو کھلے کفر میں چلا گیا اور کبھی بھی واپس آنے کی امید ختم ہو گئی جیسے کہ طاہر القادری بظاہر نظر آتا ہے اللہ عالم بستواف کے اللہ ایسے کو توبہ کی توفیق دے بظاہر تو اس کے حالات نفاق کے اکبر والے ہیں اور کفر بھی ہے صرف بھی ہے ساتھ بڑا کچھ ہے ہے اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو کی جھولی میں بیٹھ کر اسلامی حقائق کو بدل رہے ہیں حق کو باطل اور باطل کو حق بنا رہے ہیں اور دن رات مسلمانوں کی حج میں لگے رہتے ان کو احمد کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ نیک تو ہیں انہیں پتہ نہیں چلتا راہ اور موساد اور امریکہ انہیں کھلا رہا ہے یہ پتلیاں ہیں ناچنے والی نیک ضرور ہیں مب بے وقوف ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیک ہی نہیں ہے بلکہ ایجنٹ ہے کبھی کچھ کہتے بکواس کرتے کبھی کچھ کہتے تو اس نے آگ جلائی اس کافلے میں کسی شخص سے اور وہ آگ جل اٹھی جب جل اٹھی ارد گرد نظر آنے لگا یہ اس وقت ہے جب یہ ایمان لائے اور ایمان میں داخل ہوئے جب ارد گرد نظر آنے لگا تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کی اللہ تبارک و تعالی نے آگ اور روشنی چھین لی اور یک ظلمت ہو گئی وہی ظلمات جو اس سے پہلے تھی وہ دوبارہ ان پر چھا گئی اب نہ راستہ دکھائی دیتا ہے نہ یہ کچھ بول سکتے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی چھوڑی ہے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بھٹکنے والے لوگ ہیں ہمیشہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیے آؤ کسوئی من سما یا مثال ہے جیسے بارش آسمان سے برسے تھی ہی ظلمات اس میں اندھیرے بھی ہو وہ را ادوم وہ اس میں کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو یلون اصابیا جا آلونا اصابیاحم اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں فی آزانی اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں رکھ رہے ہیں اس لیے کہ من سوائے سوائے جو کڑک اور بجلی آتی ہے تیزی سے لپکنے کے لیے ان کے اوپر اور ان کو اچکنے کے لیے ہزار المت موت سے ڈرتے ہوئے ایسا عجیب سما ہے کڑک کا بجلیوں کا اور اس کے بعد ظلمات کا اندھیروں کا کہ اللہ تبارک مطالعہ اس بجلی کو ان کی طرف بھیج رہا ہے اور یہ قریب ہے کہ اچک لیے جائے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں ان کی سب قوتیں اور اخبار کا احاطہ اللہ نے کر رکھا یقاد البرق قریب ہے کہ یہ برق یہ جو آسمان کی بجلی ہے یق اب سارم ان کی آنکھیں ہی اچک کر لے جائے جس سے دیکھا کرتے تھے علم جب بھی ان کے لیے ذرا روشنی ہوتی ہے تو اس میں جل لیتے تھوڑا سا قابو اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر رک جاتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماج ان کے کانوں کی سنوائی لے جاتا اب اور ان کی آنکھیں بجلی اچک لیتی اور یہ اندھے ہو جاتے ان اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قادر یہ منافقوں کی دوسری قسم ہے جو ابھی نفاق اکبر کی طرف رواں دوا ہے اور ابھی بالکل ایسے منافق قرار نہیں پائے کہ جن سے اللہ نے بالکل ہی سب کچھ سلب کر لیا ہو ابھی ان کے لیے قرآن جب نازل ہوتا ہے وہ کوئی سنانے والا سناتا ہے عالم ربانی یا کہیں سے کہ ان کے کام میں پڑتا ہے تو کبھی کبھی یہ قرآن میں اپنے لیے روشنی پاتے ہیں اور دوست قدم چل رہتے ہیں پھر یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کفار سے دوستی کی وجہ سے اور پھر کو کفر سے دشمنی نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ سلب کر لیے جاتے ہیں نور پھر کبھی نور ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں اور پھر رجوع ہوتے ہیں تو پھر نفاق سے نکلتے ہیں تو ایمان کے قریب آتے ہیں. پھر دوبارہ ظلمتیں چھا جاتی ہے ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے واپس آنے کی قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر لیں ان منافقین کو بھی ڈر جانا چاہیے اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں بار بار یہ قول سناتا ہوں اور ہر دفعہ اس قول کے سنانے سے میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اس سے بڑھ کر کیفیت پیدا ہو آمین وہ قول ہے ابن ابی مولکا کا تابعی کا آمیر وہ تابعی کہتے ہیں میں نے تیس صحابہ کو دیکھا رضوان اللہ علی مجمعین کہ تیس کے تیس اپنے بارے میں نفاذ سے ڈرتے تھے وہ یہی نفاذ کی قسمت ہے جو اہل ایمان کے اندر پنپتی ہے اور اس کے بعد ایک دن وہ آ جاتا ہے اللہ نہ کرے بد نصیبوں کے لیے کہ وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں داخل ہو جاتے تو جو لوگ آج بے سوچے سمجھے مسلمانوں کو ایجنٹ کہتے وہ اللہ سے ڈر جائیں کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو کہا بخاری اور مسلم کی روایت ہے یا کافر اے کافر تو یہ کلمہ جو ہے کسی ایک کو پہنچ گیا اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر ہو گیا آج جو ایجنٹ کہتے ہیں مسلمانوں کو پفار کے اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور اللہ کے ہاں وہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے یہاں تو ہو سکتا ہے وہ بڑے زبان دان ہوں میڈیا کو سن کر اتنی مہارت حاصل کر چکے ہوں اتنی جھوٹھی سچی کتابیں انہوں نے جمع کر لی ہوں کہ وہ عام مسلمان کو جو بےچارا گفتار کا غازی نہیں ہے اسے لاجواب کر کے پچھاڑ دے اور ساری مجلس کے اندر اس کی دھاک بیٹھ جائے یاد رکھو کہ یہ شخص جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا اگر اس کے پاس اللہ کے پاس کوئی دلیل نہ ہوئی اس کے ہاں اور اس کال کی وجہ سے جو آج اس مارکے کے اندر کفار کو فائدہ دینے والا کال ہے اور مسلمانوں کی ٹانگ کھینچنے والا ہے یہ شخص کی مدد کرنے والا اور مسلمانوں کی دشمنی کرنے والے لوگوں میں شامل ہوگا اس لیے جو شخص بھی بولے زبان سے لفظ دھیان سے نکالے نبی علیہ سلاط اسلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے حلق الناس الجو ہی کیا لوگ جو آگ میں داخل ہوں گے اپنے چہروں کے بند تو وہ کیس کیا چیز داخل کرے گی اللہ عید الفنتی ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا یہ زبان دھیان سے استعمال کرنی چاہیے زبان سے نمیمہ مسلمان کا ہے یہ بھی نفاذ کی ایک قسم ہے کیونکہ مسلمانوں کی سوسائٹی ٹوٹ جاتی ہے نمیمہ نمیمہ یہی ہے کہ ایسی باتیں کرنا لوگوں کے اندر ایک دوسرے کی کہ پھوٹ پڑ جائے یہاں تک کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز قرار دیا اس کو جو کوئی جھوٹ کہے گا وہ خود جھوٹ ہے کیونکہ اللہ اس جھوٹ کو حلال کر رہا ہے ہاں مخواہ دو بھائیوں کے اندر یہ کہہ دینا کہ وہ آپ کو سلام بھیج رہا تھا جائز ہے اگر آپ دونوں میں صلح کے لیے یہ کر رہے ہیں اور اگر سچی بات کر رہے ہیں اور اس سے لڑائی پھیل رہی ہے تو یہ سچ بولنے والا زبردست قسم کا نمیمہ خور اور جھوٹا ہے تو میرے بھائیوں بس کسی پر اتفاق کرتے ان شاء آخری دعا اور آخری آیات پڑھیں گے اگلی دفعہ اسے آدھا گھنٹہ مجھے کچھ مہمانوں کے لیے چاہیے جو مجھے ملنے کے لیے آئے اس لیے آج سوال جواب کی نشست نہیں ہو سکتی ہوں ہاں جی نومان صاحب کھا نوان صاحب آپ کو کتابیں لا رہے تو مزہ تشریف لائیں میں آپ کو بتا دوں کتنی کتنی داری.